اے غیب کی خبریں دیائی والے نب جہاد فرماؤ کافروں اور منفکہ پر اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی بری جگہ پلپنی کی